مدنی چینل کے ناظرین حسف معمول آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت اور انشاءاللہ عزوجل آج بھی تجارتی معاملات سے متعلق اور کچھ مالی معاملات سے متعلق آپ کی کوز آپ کے پیغامات شامل کیے جائیں گے اور انشاءاللہ عزوجل ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدض علی جو کہ آپ کے سوالات کے آپ کے الجھن کے اور آپ کے جو بھی اس حوالے سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو ارشاد فرمائیں گے سلسل میں درود فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر بڑھتے ہیں آپ کی کی طرف نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے زیشان ہے روز قیامت کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑھتے ہیں آپ کی کالس کی طرف آپ کے سوالات کی طرف اور شامل سلسلہ کرتے ہیں جی مفتی صاحب کی میں میرا یہ سوال ہے کہ بندہ جو گاہک ہے وہ جاتا ہے تو اس کو اس کی اصل چنتا تو پتہ نہیں کی کتنی مالیت ہے لیکن اگر دکاندار جو ہے اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ جو میں بیچ رہا ہوں اس کو قیمت بت نہیں ہے تو وہ بعض دفعہ اس کی قیمت زیادہ لگ جاتا ہے تو اب گاہک کو کیا یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے لاگت سے کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ چیزیں یہ بارہ سو کی بتا رہے ہیں یہ بارہ سو کی نہیں یہ تو آٹھ سو کی یہ سات سو ہے جبکہ گاہک کو پتا بھی نہیں ہے کہ یہ آٹھ سو کی ہے یا بارہ سو کی ہے یا ہزار کی ہے تو اس کے سامنے ایسا کہنا گاہک کو کہ یہ قیمت زیادہ نہ لگے اور گاہک اپنے لاگت سے کوئی قیمت اس کی لگا دے تو ایسا کرنا گاہک کے لیے کیسا رہا کیسا ہے اس کی شریفیں ٹھیک ہے الحمد اللہ ابلامین وسلاۃ وسلم علا سید اما بعد فاعوذ امباد من الشطن الفظیم بسم اللہ سائل نے جو سوال کیا ہے تو اس کے پسمنظہ مرض یہ ہے کہ اسلام دین اعتدال ہے نہ شریعت متعارہ نے گاہک کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ خریداری کے لیے جھوٹ بولے ٹھیک ہے یعنی اس کے جو اصاف ہیں چیز کے وہ گھٹیا بتائے جو حقیقت مشتمل نہیں ہے وہ اصاف اس کے طرح منسوخ کرے ٹھیک ہے مثال کے طور چیز پائیدار ہے اور اے کیٹیگری کی ہے ٹھیک ہے کو اس بات کی اجازت نہیں وہ کہیں بی کیٹیگری کی ہے ٹھیک ہے جبکہ وہ جانتا ہے بی کیٹیگری کی نہیں ہے پریشرائز کرنے کے لیے پریشرائز کرنے کے لیے نہ دکاندار کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ آپ اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹ بولے تو جو آ, یہ بیان کر رہے ہیں کہ جناب کوئی گاہک ہے اور وہ گاہک مال خریدنے کے لیے دکاندار کو پیشرائز کرنے کے لیے یا اسے من پسند جو ہے جو گاہک کے ذہن میں بھاؤ ہے اس پر لانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو یہ جھوٹ بولنا نہ چاہے اسے بلاشبہ گناہ کا کام ہے اور اس گاہک پر لازم ہے بلکہ جو بھی گاہک ہے اس پر لازم ہے کہ وہ جھوٹ کا سارا نہ لے چھوٹ کے علاوہ بھی بہت سارے راستے اگر آپ کو وہ چیز مثال کے طور پر آٹھ سو کی لینی ہے تو آپ چھ سو سے شروع کریں ٹھیک ہے میں لوں گا بارہ سو دکاندار بول رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے اندازہ لگایا کہ میں آٹھ سو تک کی لینی ہے ٹھیک تو آپ بارگیننگ چھ سو سے شروع کریں چھ سو دے دو ٹھیک ہے ٹھیک تو مجھے تو مہنگی پڑے گی میں میرے تو جیب خالی ہو جائے گی تم جتنے پیسے مانگ رہے ہو جب کیسا ہو جب تو خالی ہوتی ہے خیر مطلب ایسے الفاظ کا چناؤ کرے کہ جو الفاظ حقیقت پر مشتمل ہوں ٹھیک چھوٹ سے کام رہنا جائز نہیں ہے کہتے میرے بارے میں نہیں آئے گی میرا اتنا حساب کتاب نہیں ہے مجھے اتنے تک تو دکاندار کہتے ہیں نا نہیں کسٹمر بھی کہتے اچھا تو یہ تو درست اب جو جس کو بیچنا ہے جی آگے جا کے بیچنا ہے تو وہ ایسا کہتے ہوں گے میرے بارے میں نہیں آئے گی بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے سچو مثال کے طور پر مال مارکیٹ میں ایک چیز بکے گی گیارہ سو روپے کی صحیح گیارہ سو روپئے کا دام چل رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے وہ خریدے گا بارہ سو روپئے کی تو چلے گی تو وہ کیسے چلے گی چلے گی نہیں گیارہ سو کی ہی مثال کے طور پہ یہاں خرید رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر سفری ایکسپینس بھی آتے ہیں نقل و کے اخراجات ہیں پھر اس میں وہ رکھ کے بیچنا ہے صحیح منافع بھی رکھنا جہاں معاملہ وہاں بول دے ٹھیک ہے لیکن چھوڑ سے کام نہ لے تو بارگیننگ ضرور کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جھوٹ سے بچ کر دکاندار بھی جھوٹ سے بچے کسٹمر بھی جھوٹ سے بچے اگلے کال شامل کرتے ہیں جی میرا میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو ہم لوگ قسط پہ مکان لیتے ہیں یہ ہم لوگ مکان لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں بینک سے جو مکان لیتے ہیں اس میں سوت نہیں ہوتا کیونکہ میں ایک مکان لینا چاہتا ہوں لیکن میں پہلے یہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوت نہیں ہے ٹھیک ہے جی بینک سے مکان لے رہے ہیں بغیر سو کے دیکھیے جو کنورشل بینک ہے ان سے لینا تو سراسر سود ہے اور ان کا نظام سود پر ہی مشتمل ہے تو خود آپ کو جو پرچہ بناتے دیں گے وہ سو گا اس لکھا ہوگا کہ مکان کی قیمت اتنی ہے آپ نے ہر مہینے مکان کی قیمت میں اتنے پیسے دینے سود قیمت میں اتنے دینے تو لکھا تو ہوگا اس میں جو اسلامک بینک ہیں اسلامک بینک کا جو موڈ ٹریڈنگ ہے وہ سود پر تو مبنی نہیں ہے لیکن وہ جس طرح کی شرائط اپنے سودوں کے اندر لگا رہے ہیں فی تو ہم نے ان سے اتفاق نہیں کیا ہے کچھ تحفظات ہیں ان شاید کے تعلق سے ٹھیک تو جو ہماری رائے وہ یہی ہے کہ جب تک وہ تحفظات دور نہیں ہو جاتے آپ ڈیل نہ کریں ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے سوال میں نے یہ پوچھنا ہے میرے بھائی کے جو پراپتی کا کام ہے یہ جو اس کے اندر جو گروی دیا جا رہا ہے اس کے متعلق مطلب سوال پوچھنا چاہیے کہ جو گروی گار دیا جا رہا ہے جسے مطلب ایک گار اس کا دس لاکھ روپے دے کے کرایہ نہیں دیا جا رہا اس کے متعلق مطلب پوچھنا چاہیے ٹھیک ہے جی سوت جو ہے وہ آدم مبارکہ اور روایات مسترا کے مضامین ہیں ایک زمانہ آئے گا کہ سود سے بچنا مشکل ہو جائے گا اب بچنا اس لیے مشکل ہوتا ہے سوچ سے کہ جب ہوا چلتی ہے نا تو جن کی پیسے پر نظر ہے بس وہ دیکھتے ہیں کہ پیسہ مل رہا ہے سہولت مل رہی ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک یہی لیبرل سوچ ہوتی ہے یعنی yani جو مذہب سے ہٹ کر ایک آزاد خیالی ہوتی ہے یہی ہوتی ہے ٹھیک بس آسانی چاہیے سہولت چاہیے خواہشات کی پیروی کرنی ہے بس ٹھیک ہے لیکن شریعت پر چلنا یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے اصول و ضوابط کو فالو کیا جائے جہاں حلال ہے اس کو اختیار کیا جائے حرام ہے اسے چھوڑا جائے اب دیکھیں جس کا گھر ہے ٹھیک جو مالک ہے جو مالک ہے اب ہوتا یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر جو گھر ہے وہ پچیس تیس لاکھ کا کہیں بھی نہیں ہے پچیس تیس لاکھ چالیس لاکھ پچاس لاکھ جس کے بتا رہے ہیں سات آٹھ لاکھ گریبی میں رکھے جائیں گے پی پیسے تو وہ سات آٹھ لاکھ جس گھر کے رکھے جا رہے ہیں وہ اتنے کا ہی ہوگا پچیس تیس پچاس تک کا ہوگا ٹھیک ہے زیادہ کا نہیں ہوگا ٹھیک ہے زیادہ کا اگر ہوگا تو پھر تو ہو سکتا ہے بیس لاکھ رکھوائے وہ اب جس کا مکان ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ پہلے سے یہ ہوتا تھا نا کہ پچاس ہزار ایک لاکھ زیادہ سے زیادہ اتنا ایڈوانس ہوتا تھا اس کے اپنے مقاصد ہوتے کہ بھائی کرایہ دار بھاگ نہ جائے بلز ہیں اور یہ تمام چیزیں ریکور ہو سکیں ٹھیک ہے اس کے طور پر ایڈوانس کیا جاتا تھا اب لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ اس کرایہ داری معاملے کو ایک نئی شکل دے دی جائے ٹھیک ہے جو کرایہ پر بیٹھنا چاہتا ہے اس سے کثیر اماؤنٹ لی جائے ٹھیک ہے یعنی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ خرید سکے گھر خرید سکے ٹھیک ہے یا دکان خرید سکے میں زیادہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے موقعے کی دکان اسی مارکیٹ کی دکان تو وہ اس دکان کی جو مالیت ہے اس کا دس پرسینٹ بیس پرسینٹ پچیس پرسینٹ اس کے بارے کھو دیتا ہے ٹھیک ہے یہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں کرایہ نہیں لوں گا یا برائے نام ہزار پندرہ سو یہ کرایہ بھی لوگ دل کو منانے کے لیے رکھ رہے ہوتے ہیں اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے وہ اس پیسے تجارت کرتا ہے تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ایک نظامی کرایہ داری تھا جی وہ شریعت کا دیا ہوا ایک نظام تھا ٹھیک ہے اور جو اب رائج بعض لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی یہ ایک سودھی نظام ہے ٹھیک ہے اب سودھی نظام کیسے یہ کہ جو کرایہ دار نے پیسے دیے ہیں جی یہ ایڈوانس جن مقاصد کے تحت حاصل کیا جاتا تھا وہ نہیں ہے صحیح تو یہ تھا کہ تھوڑے بہت اماؤنٹ ہوتی تھی ہفتی کے طور پر کے لیے اور اس کا حکم قرضے کا ہے ٹھیک ہے تو یہ اماؤنٹ بڑھا لوگوں نے بڑھا دی ٹھیک ہے اور جو قرضہ مالکان نے لیا جی اب یہ کرایہ دار کو اس قرضے کی بنیاد پر نفع دے رہے ہیں ٹھیک ہے نفع کیا دے رہے ہیں کہ جی تم سے کرایہ نہیں لیں گے کرایہ چل رہا دس ہزار روپے آپ ایک ہزار روپے دے دینا جی تو قرضے پر نفع لینا سود ہے ٹھیک ہے تو یہ بلاشوا سودی معاملہ ہے اس سے بچنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اور میں نے جیسا کہ ارض کیا کہ ایک سوچ ہوتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ سب چلتا ہے تو ہم تو راضی ہیں لینے والا بھی راضی ہے, دینے والا دینے بھی راضی ہے راضی پیسے آ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے آ رہے ہیں فائدہ ہو رہا ہے تو یہی تو امتحان ہے کہ حلال کو اختیار کرنا ہے اور حرام کو چھوڑنا ہے ٹھیک بڑھتے ہیں جی مجھے احکام تجارت میں ایک سلسلے میں معلومات لینی ہے کہ ایک یعنی کہ جو بات مشہور ہے کہ اگر کوئی کسی کے مال کی وجہ سے اس کی تعویم کرے گا تو ایک تہائی ایمان اس کا جاتا رہا تو اس سے کیا مراد ہے کیونکہ کاروباری معاملات میں اگر آپ اس کو دیکھیں تجارتی معاملات میں تو جیسے یہی ہوتا ہے کہ جو زیادہ پیسے والا ہے زیادہ بڑا تاجر ہوتا ہے تو اس کو اس کے مقام کے حساب سے اسٹیٹس کے حساب سے اس کو عزت دینی پڑتی ہے اس کو مان دینا پڑتا ہے اور کسٹمر کو بھی مان دینا پڑتا ہے اگر کوئی زیادہ اچھا کسٹمر ہے پیسے والا ہے تو تو اس سے کیا مرادیں اور اس میں کیا احتیاط کریں گے ہم کاروباری معاملات میں اس کے بارے میں اگر ہو سکے تو اپنا مسئلہ اشاف فرما دیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے جو الفاظ انہوں نے بیان کیے کہ کو روایت ہے بہال لاکھوں لاکھ عادیش ہیں میں نفی نہیں کر رہا میں اپنے علم کی وضاحت کر رہا ہوں کہ میرے ذہن میں مستر نہیں ایسی روایت البتہ ایک اور روایت جو ہے وہ موجود ہے نبی اکرم علی سات نے ارشاد فرمایا تو کی مدہ کی جاتی ہے رب رحمان جو ہے اس کا عرش جو ہے وہ ہلنے لگتا ہے یہاں پر دیکھیے مختلف جو مراتب ہیں وہ ہمیں پیش نظر رکھنے پڑیں گے ایک ہوتا ہے مان ایک ہوتا ہے مہمانداری ایک ہوتی ہے تعظیم ایک ہوتی ہے چاپلوسی ان سب چیزوں میں فرق ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس کسی نے اپنا ملازم بھیج دیا کہ بھائی جاؤ چیک لے آؤ ٹھیک ہے تو آپ کی جو ڈیلنگ ہے اس کے ساتھ کچھ اور انداز کی ہوگی ٹھیک ہے لیکن اگر وہ مالک اٹھ کر آ جاتا ہے جی ٹھیک ہے بھلے وہ غریب ہو ٹھیک ہے مطلب آپ سے زیادہ گریب ہو تب بھی جو آپ کا ایٹی ہوگا آپ کا طریقہ ہوگا اب بدل جائے گا صحیح تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو آنے والا ہوتا ہے اس کو ہسب حیثیت اس کا مان رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی جو ایک روایات کا حصہ ہے اور جو ایک یوں سمجھے کہ ایک سوشل معاملہ ہے ٹھیک ہے اور سر یہ ہے جو بھی آتا ہے آپ کے پاس آپ ایک مہمانداری کی جو ریسپیکٹ ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ کرتے ٹھیک ہے رسپیکٹ کی بہت ساری قسمیں نا ایک ہوتی ہے مہمانداری کی ریسپیکٹ جو آپ کے پاس چل کر آیا آپ اس کھڑے ہوئے ہوں گے بیٹھیں گے گے بھی سب کچھ ہوگا है. عوام اسی طرح کرتی ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں دشمن بھی گھر پہ جاتے عزت دیتے علما ہیں علماء جو ہے وہ اگر فاسق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے یہ ان کا ایک حق ہے ٹھیک ہے کا مقام ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر باہر آپ جاتے ہیں یا باہر کی پارٹی آپ کے پاس آتی ہے تو جو بڑے تاجر ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کا جو کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ وہ سامنے والا آدمی جو آپ اس کے ملک میں جائیں گے آپ کو ایئرپورٹ ٹو ایئرپورٹ جو وہ سہولیات فراہم کرے گا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ خود آ جائے थी. لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوگا آپ کو لینے کے لیے آپ کو رہائش فراہم کرے گا آپ کے ساتھ جائے گا سب معاملات ہوں گے تو یہ کاروبار دنیا کے اندر ایک لحاظ مرت اور ایک کاروباری اتکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی مو موڑنا جو ہے نا وہ کاروباری ایتھکس نہیں ہے ٹھیک ہے اور چہرے پہ گسا جڑانا کاروباری ایتکس نہیں ہے ٹھیک ہے کاروباری ڈیلنگ کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں تو یہاں وہ جو بھی ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ ایک کاروباری ڈیلنگ ہوتی ہے کوئی مذہبی ڈیلنگ نہیں ہو رہی ہوتی ٹھیک ہے آپ اگر کسی کا مان رکھتے ہیں کسی کو کھانا کھلاتے ہیں کسی چائے منگوا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو فجور میں مبتلا ہے آپ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کار والے ڈیلنگ کرنی ہے آپ کر کے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہم جاتے ہیں کسی ادارے کے اندر طور پر بل ہی بھروانا ہے اب بلوا بھرا جانا بینک میں کیا جا کے بینک کے شیشے توڑ دیتے ہیں کہ یہ سودی اڈا ہے اور یہاں آ جانا یہ کام نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے سیزن میں بھی بات نہیں آئی ہوگی ٹھیک ہے نہ ایسا کرنا چاہیے نہ کرنا چاہیے آپ جاتے ہیں اپنا کام کروا کے آ جاتے ہیں صحیح ٹھیک ہے وہاں جا کے بھی آپ منہ بگاڑ کے کھڑے نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو ہر چیز کے مختلف مرتبہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جس چیز کا جو جہاں جو کام کرنے کا ہے وہ کیا جائے گا جو نہیں کرنے کا وہ نہیں کیا جائے گا ٹھیک اصل میں جو مزمتی پہلو ہوتے ہیں وہ وہاں آتے ہیں کہ جہاں لوگ برے کو اچھا کہنا شروع کرتے ٹھیک ہے یعنی کوئی موقع نہیں ہے کوئی محل نہیں ہے بس تعریف بیان کیے جا رہے ہیں سامنے والے کی خوشامد جو ہے نا خوشامد جی یہ ایک قابل مذمت کام ہے ٹھیک اسی طریقے سے ایک تو یہ کہ آپ اس کی خوشامد کر رہے ہیں اپوسی کر رہے ہیں دوسرا اگر آپ اس کے برے کاموں کو صحیح کہہ رہے ہیں تو تو بہت پڑا گناہ ہوگا یہ ٹھیک ہے وہ مطلب لٹ سوٹ کرتا ہو وہ شراب پیتا ہو وہ کتنا بڑا جو ہے بدماش ہو لیکن آپ کے پیسے والا آپ اس کی تعریف کی جا رہے ہیں یا اس کے کاموں کو ماض اللہ اچھا سمجھ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا اس کے گنجائش نہیں ہے یہ ایک چانا معاملہ ہے صحیح دیکھیں ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنا اسٹیٹس رکھتا ہے اور ایک ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے مزاج کا معاملہ ہوتا ہے اسٹیٹس کا معاملہ نہیں ہوتا مزاج کا معاملہ ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی منرل واٹر پیتا ہے ہے اور اس کے سامنے آ, سادہ پانی رکھ دیا جائے واٹر رکھ دیا تو وہ نہیں پی پائے گا ٹھیک پی نہیں پائے گا ٹھیک ہے تو ایک مزاج کی بات ہوتی ہے مطلب حج جو ہے حج جیسی عبادت کے اندر آ, فukar, فukar نے بیان کیا کہ جب حج پر جائے تو ایسے جو نا وہ آ, اتنے مال اس کے پاس ہونا چاہیے جس کے ذریعے اس کا سفر جو ہے وہ طبیعت کے مافق ہو جائے ٹھیک ہے یعنی مثال کے طور پر دال روٹی بھی کھا سکتا ہے کم گے ایک ہے متوسط پزا کھانا ہے جو اس کے مزاج کے معافی ہے وہ تھوڑی سی مہنگی ہوگی ٹھیک نے سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے تو ایک اسٹیٹس ہوتا ہے اور ایک مزاج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو جس اسٹیٹس میں رہتا ہے وہ چیز اس کے دل و دماغ میں ڈھل بھی جاتی ہے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے تو دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے ہاں فاسک کی جو تعظیم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے صحیح یعنی اب تعظیم کے بھی مختلف پہلو ہیں مثال کے طور پر کسی کا افسر ہے اس نے اس کو سلوٹ کرنا ہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ قلبی تعظیم نہیں ہے ٹھیک یہ ایک رسمی تعظیم ہے ٹھیک ہے لیکن دو چیزیں سامنے رکھنی چاہیے ایک تو یہ کہ مذہبی جو سیٹ ہے جی وہاں فاسق آگے نہیں ہو سکتا ٹھیک مذہبی منصب جو ہے پتہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے پر امام ہے ٹھیک ہے اب کوئی فاسک مولین ہے ٹھیک ہے تو اس کو آگے بڑھانا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے جبکہ بادشاہ موجود ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ تعظیم کا موقع ہے اسی طریقے سے اور ایسے جو وہ ہیں مذہبی مقامات ہیں جہاں ایک تعظیم کے پیش نظر آلہ کو آگے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے فاسک کی تو گنجائش نہیں ہوا صحیح لیکن ایک ہوتی ہے رسمی تعظیم یا کسی شعبے کی ایک اپنی جو ہیں ایتھکس اس کے اندر ایک رسم کے طور پر بات چیزیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے شریعت سے نہ ٹکرائے ان کو غلط نہیں کہہ سکتے اور یہ ضرور ہے ایک کسی کے مال کی وجہ سے بہال اس کو فوکیت نہیں دینی چاہیے صحیح یہ جدا گانا مسئلہ ہے فوکیت دینا ٹھیک ہے مثال کے طور پر دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں پہلے آپ جا کے مالدار سے ہاتھ ملا رہے ہیں پھر دوسرے سے ملا رہے ہیں ٹھیک یہ ایک الگ معاملہ ہے جیسے دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی سے تو پہلے ملائیں گے اگر اتفاقی طور پر مالدار کی طرف بڑھ گئے تو پھر تو دیکھیے ایک ہوتا ہے اتفاق کے طور پر ٹھیک ہے لیکن ایک ہوتا ہے آپ باقاعدہ ترجیح دیئے گا نہیں ان کی کیا حیثیت ہے ٹھیک ہے بس جو لوگوں کا ایک مزاج ہے نا ٹھیک ہے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ اس کو زیادہ ریسپیکٹ دیں گے جی جس کے بعد بہت اچھی گاڑی ہو جی اور ان سے مل اسٹیٹس دیکھ ملنے آ جائے ٹھیک ہے چار لوگوں میں چار دن تک سنائیں گے فلاں آیا تھا وہ گاڑی تھی ٹھیک ہے اچھا اس کی دعوت میں جائیں جو زیادہ پیسے والا ہو ٹھیک ہے زیادہ آئٹم آپ نے دیکھے ہوں چار دن تک اس کی جو ہے نا وہ اچھائیے بیان کرتے رہیں گے جہاں سادہ خانہ ملے کسی غریب نے اپنے حیثیت کے مطابق اہتمام کیا ہو اس کی مذمتیں بیان کریں گے یہ جو روش ہے یہ قابل مذمت ہے ٹھیک ہے اس روش کی اجازت نہیں ہے یہاں آپ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں تو سے کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیا آپ پیسوں سے انسان کی تعظیم ہے ٹھیک ہے انسان کے تعلیم پڑی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک خوش مواقع ہے وہاں پر آپ نے आ, جو وہاں کے اخلاقیات ان کا خیال رکھنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ کی جو آپ نے جو چشمہ پہن رکھا ہے اس چشمے کے اندر جو گلاسز فٹ ہو گئے ہیں بس اس میں اتار اور چڑھاؤ پیسوں کی بنیاد پر آنا ہے یہ ممکن نہیں ہے یہ اسلام کے تعلیمات کے خلاف ہے ٹھیک ہے مختو کافی گفتگو ہوئی ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہو رہا ہے تعظیم سے ریلیٹڈ سوال کیا تھا انہوں نے کہ مالدار کی اس کی مالداری کی وجہ سے تعظیم کرنا اور اس میں اگر یوں کر لیں کہ کیا اس کی تحقیر کرنا یا اس کی اہانت کرنا یہ بھی لازم ہوگا دیکھیں جو رسپیکٹ ہے نا جی احترام مسلم یہ کہتا ہے کہ بلا وجہ شریح ٹھیک جی ہے احانت کی تو ہرگز اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے تازیم نہ کرے گا احمد بھی نہیں کرے گا احنت بھی نہیں کرے گا احنت کے مواقع ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر قاضی ہے قاضی مجرم سے سختی کے ساتھ پیش آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اسے ڈانٹ کر پوچھے گا کیسے ہوا ٹھیک ہے باسپورٹ ہوا ٹھیک ہے ایک استاد ہے وہ طالب علم کو کھڑا کر دے ٹھیک ہے تم لیٹ آیا تو دیر لیے کھڑے ہو جاؤ ٹھیک ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ جہاں مواقع ہیں ٹھیک ہے وہاں ضرور اس کی اجازت ہوگی لیکن تعظیم نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ذہنت کریں ٹھیک ہے یعنی مسلمان کی جو عزت ہے اس کا جو مال ہے یعنی اس کی ایک حزمت بیان کی ہے ٹھیک ہے اسلام کے ناطے مسلمان کی عزت اس کا مال اس کی جان ٹھیک ہے ان تینوں چیزوں کی جو اہمیت اور احترام ہے وہ سب پر لازم ہے نہ تو بلا وجہ شریف اس کے مال کو حاصل کریں گے نہ بلا وجہ شریف اس کی عزت کو پر کوئی بات کریں گے نہ ہی جو ہے اس کے اس کی جان کو کوئی نقصان پہنچائیں گے ٹھیک تو احترام مسلم کا جو فلسفہ ہے بڑا واضح ہے وہ سب کے لیے ٹھیک اگلی کال دیجیے محمد عمران اتاری سید اتار ارض کر رہا ہوں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جمعہ کی جو پہلی اذان ہوتی ہے اس کے بعد کیا کاروبار ناجائز و حرام ہے اس کا خلاصہ ورما دوسری بات یہ کہ کسی نے مال سامان دیا ہے اب اس کے پیسے کی ابھرانی باقی ہے تو اذان ہو چکی ہے تو کیا وہ دس منٹ کے اندر پانچ منٹ میں کے اندر وہ سارے پیسے کے معاملات بتانے کی اس کو اجازت ہے اس کا خلاصہ فرما دی جزا کم اللہ خیرہ جی دیکھیے پورنیہ مجید سرکن اہمیت نے بڑے واضح تو پیشات ہوا کہ جب بلایا جائے جمعہ کے لیے تو نماز کی طرف بڑھو ٹھیک اور خرید و فروت کو چھوڑ دو ٹھیک ہے ترک کر دو جو معاملہ انہوں نے پوچھا ہے بہرحال یہ مشغلت تو باقی ہے نا ان کی ٹھیک ہے ترک تو نہیں کیا انہوں نے ٹھیک ہے اور فکا کرام نے جو پہلی اذان ہے اس کے متعلق بھی یہی حکم بیان کیا ہے کہ پہلی اذان میں بھی یہی اس کو کیا جائے گا اب دیکھیں پتا ہے کہ پہلی اذان ہونی ہے ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا تو کام نہیں کرنا صحیح بل فرض یوں سمجھیے آپ مطلب پینلٹی کم جائز نہیں سمجھتے اگر بل فرض کسی جگہ پر جی یہ نظام ہو کہ اتنے بچ کے اتنے منٹ پر جس کا شٹر کھلا پایا گیا تو پینلٹی ہوگی ٹھیک ہے وہ لوگ کیا کریں گے پہلے بند پہلے بند کر دیں گے اچھا میں نے عرب شریف میں دیکھا ہے کہ گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے تو وہاں زہر سے اثر تک جی اثر وہاں ہوتی ہے بجے دکانیں بند ہوتی ہیں ٹھیک جیسے چدہ میں نے دیکھا دکانیں بند اچھا کوئی دکان کھول بھی نہیں سکتا اس دوران ٹھیک قانونی پابندی ہوتی ہے صحیح اور اگر آپ کسی دکان میں بیٹھے ہو نا تو کہتے ہیں بھائی دکان نہیں کھول سکتے ہیں بند کرنی بند کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ اس اختیار میں بعض مارکیٹ ایسے ہوتی ہیں وہاں یہ قانون نہیں ہوتا وہاں اوپن رہتی ہے صاحب نہیں چھوڑو بند کرنی کرنی ہے آپ کو بند کرنی ہی کرنی ہے ٹھیک ہے اور گلیوں میں بھی نہیں بیٹھنا وقفے میں جائیں آپ یہاں پہ بند کرنے کا جان جہاں ہے وہاں لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ بند کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہونا تو ایک کہ پانچ منٹ پہلے آپ کا چھٹر نیچے گر جاتا صحیح تو یہ سوال کی نوبت ہی پیش نہیں آتی اگر ایسا کریں گے تو امید ہے آپ بھی سکون سے رہیں گے گاہک بھی سکون سے رہے گا دیکھے گا چھوٹا گرا ہوا دس منٹ پہلے ہی جمع کے بعد آ جائے گا ٹھیک ہے جی مفتی صاحب نے سوال کا جواب دیا آپ نے سماعت فرمایا اللہ رب العزت میں عمل کی توفیق عطا فرمائے چلیں جی آج کچھ سوالات وہ بھی شامل کر لیتے ہیں جو عمومی نوعیت کے ہیں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بہت زیادہ پیش آتے ہیں یا ان کی مارکیٹ شروع ہوئی سر ایک سوال یہ ہے کہ بانڈ کے حوالے سے لوگ بڑا کنفیوز رہتے ہیں کہ انامی بانڈ جو ہمارے پاکستان میں چلتے ہیں ان کی خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں ہے ان کا انعام جائز ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں کیا ہیں سر لفظ بانڈ جو ہے جی بہت وصول مانا ہے <coughs> میری امارات حاضری ہوئی تو وہاں لوگوں نے سوال پوچھا بانڈ کی و خدافت کا کیا حکم ہے ٹھیک ہے بعد میں پتہ چلا کہ یہ کسی اور چیز کو بانڈ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کپ بانڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جس کو پرائز بانڈ کہتے ہیں کہ پاکستان میں پرائز ہے کچھ عرصہ پہلے سال دو سال پہلے تک تو بلکہ ایک ڈیڑھ سال پہلے تک تو کوئی بھی ناجائز بانڈ نہیں تھا ٹھیک اب حکومت نے ایک بانڈ نکالا ہے ٹھیک ہے اور اس کا نام ہے پریمیم بانڈ پریمیم چالیس ہزار روپے کا ہے ٹھیک ہے پریمیم بانڈ جو ہے یہ سودی بانڈ ہے ٹھیک ہے آپ کا اکاؤنٹ کھلتا ہے اکاؤنٹ میں نفع آتا ہے اچھے مہینے کی بنیاد پر ٹھیک پرائز بانڈ میں ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس میں کوئی نفع نہیں آتا آپ ایک مال خریدتے ہیں پرائز بانڈ خود ایک مال ہے اور وہ مال آپ بیچتے بھی ہیں ٹھیک ہے مارکیٹ میں بک بھی جاتا ہے ٹھیک ہے اس پر نفا بھی مشروط نہیں ہوتا ہو سکتا نکلا ہے نہ نکلے ٹھیک ہے تو پرائز بانڈ خریدنا جائز ہے لیکن پریمیم بانڈ جو ہے وہ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا سوال یہ تھا کہ آج کل جو ہے ایک نیا کاروبار ہوا ہے کہ مارکیٹ میں ان ہوا ہے ہمارے پاکستانی مارکیٹ میں ویسے بیرونی کنٹریز بیرونی ممالک میں تو یہ پہلے سے موجود تھا وہ یہ کہ ایک سیٹ اپ رکھ لیا ہے ایک آفس بنا لیا ہے اور مختلف جو سروسز پرووائڈ کرنے والے کام ہیں جیسے پلمبر ہو گا, الیکٹریشن ہو گا اسی طریقے سے دیگر ہو گئے ہمارے کارپینٹر وغیرہ ہو گئے تو ان سے لنک بنا لیا ہے ان کی ایک گیدرنگ جمع کر لی ہے ان کے نمبر ان کے رابطہ نمبر رکھ لیا ہے اور ان سے بھی ڈیلنگ ہو گئی کہ جی ہم آپ کو بتائیں گے کام دیں گے تو جو ہے نا آپ وہاں جاننا وہاں کام کر دینا اور انہوں نے مارکیٹ میں اپنی پبلسٹی کر دی ہے کہ اگر آپ کو کارپینٹر چاہیے آپ کو پلمبر چاہیے فلا فلا سروسز فلا, میں فلا, فلا اگر آپ کو فرض چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو دیں گے اور کام بھی اوکے ہو جائے گا گھر پہ آئے گا یا جہاں پہ بھی اس کی ضرورت ہے وہ آئے گا کام کرے گا اور جو بھی پیسے طے ہوں گے وہ آپ دے دیں اب اس میں پروفیٹ ایک تو یہ جو کال کر رہا ہے کی صورت بن رہی کوئی کمیشن لیا جاتا ہے جو کام کروا رہا ہے جی وہ پیسے کس کو دیتا ہے وہ بھی انہی کو پیسے دیتا نا چارج کرتے نا پیسے نہیں جو کام کرنے آتا ہے اس کو دیتا ہے یا ان کو دیتا نہیں دیتا تو اسی کے ہاتھ میں جو ابھی تک صورت ہمارے سامنے آئی ہے وہ تو یہی آئی کہ کیونکہ یہ اس سے ملاقات نہیں کرتے کام کروانے دو معاہدے ہیں نا جی ایک تو یہ ہے کہ جو کام کرنے آیا ہے جی اس کو کام کروانے والے نے پیسے دے دیے ٹھیک ہے جس کے ذریعے آیا ہے کیا اس, اس کو بھی پیسے دیتے ہیں جی اس کو بھی پیسے الگ سے جی کمیشن کے طور پر اچھا کمیشن کے طور پر دیتے ہیں اور یہ کام جو مڈل مین ہے یہ اس کام کرنے کے لیے جس فرد کو بھیج رہا ہے کارپینٹر کو پلمبر کو ایکسپائز جس کو بھی بھیج رہا ہے یہ اس سے بھی کچھ کمیشن لیتا ہے کیونکہ اب یہ ڈیولپ ہو رہا ہے تو اس کی بہت مختلف کنڈیشن بیرون ممالک میں خاص طور پر ہمارا دیکھا ہے جی اس طرح ہمارے یہاں ہم گاڑیاں آئی ہیں ان کے اپ آ گئی ہے جی جی تو وہاں پر یہ کام جو ہے نا اس طرح ایپ کے ذریعے ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ ایپ سے کنیکٹ جی اور آپ کو جو سروس لینی ہے اس ادارے میں کال کریں بندہ آ جائے گا جی لیکن وہ جو بندہ پیسے لے کے جائے گا وہ اپنے ادارے کے لیے لے کے جائے گا ٹھیک ہے تو پھر اب وہ ادارہ اور وہ آپس میں جانے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ کا میٹر ہے ٹھیک ہے تو گاڑی میں بھی یہی ہے آپ نے ڈرائیور کو پیسے دینے ٹھیک ہے اب ڈرائیور کمپنی کا کیا تعلق ہے وہ ان کا میٹر ہے ٹھیک ہے لیکن جو آپ سورج بتا رہے ہیں یہ ذرا مختلف ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ایسا ہے کہ جب وہ اپنی کوئی بھی آفس کھول کر بیٹھے ہیں جی اور اس کے لیے وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں آپ کے آرڈر یعنی آپ نے کہا پمبر چاہیے یا مستر چاہیے یا فلاں چاہیے اس کے بعد تگ و دو وہ کرتے ہیں دوڑ دھوپ اور کوشش اور مالی وسائل کا استعمال کرتے ہیں آپ کی سہولت کو فراہم کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو وہ کمیشن لینے کا تو مستحق ہے ٹھیک ہے اور جہاں کمیشن لی جاری ہوتی ہے تو وہاں بعض مواقع پر دو طرفہ کمیشن کی بھی گنجائش ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ایک ابتدائی گفتگو کی ہے ٹھیک اس شعبے سے وابستہ کوئی شخص آ کر مزید اس کے خدو واضح کرے گا اور جو زیادت اور اکائیوں پر گفتگو کرے گا اس پر بھی بات کر لیں گے لانا چاہیے یعنی بنیادی طور پر جو ہے وہ جائز ہو سکتا ہے دونوں طرف سے اگلا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے لیکن تھوڑا سا مختلف یوں ہے کہ یہ تو پرائیویٹ سروس فراہم کر رہے تھے کہ آپ ایک پرائیویٹ فرد کو ایک انفرادی طور پر اسے کام کروانے کے بھی کوئی شخص چاہیے اور یہ انفرادی طور پر دے رہے تھے دوسری صورت یہ ہے کہ بعض گورنمنٹ محکمے ہوتے ہیں یا بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں بھلے وہ پرائیویٹ ہوں لیکن بہت بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں نیشنل لیول پہ جن کا نام ہوتا ہے ان اداروں سے کوئی کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے کوئی کام ہوتا ہے کوئی کام کروانا ہے تو اب اس کی مطلب فائل سسٹم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور پھر جو ہے نا ایک دروازے کے بعد دوسرا دروازہ ہے پیچیدگیاں ہوتی ہیں کام میں تو کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں مارکیٹ میں جو گویا کہ اس کام کے اپنے آپ کو ایکسپرٹ کہنا کہ ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں دے دیں آپ کا سارا ہیڈک جو ہے وہ ختم ہو گیا اب یہ ہیڈک ہمارا ہے فائل ہماری ہے اور ہم آپ کو یہ کام کروا کے دے دیں گے اور اس کے مجموعی طور پہ اتنے پیسے ہوں گے مثال کے طور پہ اگر میں خود جاؤں مختلف دروازوں سے گزر کر جاؤں اور بسوں کے اپنی گاڑیوں کے جو سفر ہے وہ بھی کروں ساری چیزیں برداشت بھی کروں تو وہ کام ہو جانا ہے اسی روپے میں لیکن جب یہ شخص کرواتا ہے تو میں گھر پہ بیٹھا رہتا ہوں یہ فائل بھی لے کے جاتا ہے جہاں جہاں سائن کروانے وہ بھی کرواتا ہے جو جو ڈاکومنٹس اسے لینے ہیں اس حوالے سے وہ مجھ سے لیتا دیے یہ کہتا میں ایک لاکھ روپے لوں گا تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا آپ کے لیے بڑی حیرت انگیز بات بتاتا ہوں جی اور آپ یقیناً حیران ہو جائیں گے جی ایک سام ملک میں گیا جی اور ایک ہی دفعہ جانا یعنی آج جو میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے پہلے کی دفعہ جانا ہوگا ٹھیک وہ بڑی حیرت انگیز بات پتا کوئی بھی غیر ملکی جو ہے جو وہاں رہتا ہے اس کو پرمٹ ویزا ملا ہوا ہے کام کاج کرتا ہے گورمنٹ کے محکموں میں نہیں جا سکتا ٹھیک ہے گورنمنٹ کے محکموں میں جو بھی کام ہوگا جی اس کے لیے مقامی شخص کی اس ملک میں رہنے والا جو نشر ہوگا اس کی خدمات حاصل کرنی پڑے گی اللہ میں باقاعدہ قانون ٹھیک تو, تو یعنی پروپر بے یہ وے ہی ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں نا باہر نکلنے سے وہ سخت تو ہم یہ تصور کر لیں گے جناب یہ طریقہ اگر ہے تو بس یہ رشوت ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہو سکتا ایسا ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے ایسا ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا ٹھیک اچھا میں نے غور کیا کہ یہاں ایسا کیوں ہوا ہوگا جی تو اس کی وجہ مجھے سامنے میں آئی کہ کیوں ہوگا ایک تو یہ ہے کہ زبان نہیں آتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس ملک کی بات کر ہاں زبان نہیں آتی اور کون سی شرائط پوری کرنی ہے یہ فارم بھروانے کے لیے کون سے ڈاکومینٹ لے کر آنے ہیں اب جس وہ زبان نہیں آتی وہ کھڑکی پہ کھڑا ہو جائے اور پھر پتہ چلے گا واپس آ رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح کے اسباب ہوں گے اس کو سامنے میں نے اپنا تجزیہ کیا اللہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تو اب جو آپ پوچھ رہے ہیں یہاں پر دیکھیں دو طرح کی مختلف تقسیم مندی ہے جی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آج کل ہر آدمی مصروف ہے ٹھیک ہے اور میرا اگر کوئی ملازم ہو تو میں ترجیح دوں گا کہ میں جا کے بل نہ بھرواؤں اسے ملازم ہے نہیں مثال دے رہا ہوں جی میں بل نہ بھرواؤں کریں رہا ہوں لائن میں کڑا ہونا پڑے گا مجھے ٹائم ویسٹ ہوگا میں خود جا کے لائن میں کھڑا ہوں اور بل بھروا کراؤں تو ہر آدمی مصروف ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے جو گورمنٹ کے محکمے ہوتے ہیں وہاں بہت سارے چکر لگ جاتے ہیں بعضوں کا چھوٹے سے کام کے چکر لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے کوئی قائدہ قانون آپ کو نہیں پتا ہوتا اب میں لاسٹ مرتبہ پاسپورٹ بنوانے گیا ہوں سب کچھ تھا سارے ڈاکومینٹ پورے پتا چلا کہ جی وہ نکاح نامے کی اصل نہیں ہے ٹھیک بچوں کا منوانا تھا ٹھیک میرا دن وہ مس ہو گیا ٹھیک ضائع ہو گیا سب ضائع ہو گیا لیکن انہوں نے ایک مہربانی کی کہ ٹھیک ہے یہ جمع کروا دو آپ بچوں کو دوبارہ نہیں آنا پڑے گا بس آپ اگلے دن آ یہ جمع کروا کے چلے جائیے گا ٹھیک تو پھر میں اگلے دن گیا اور اگلے دن وہ میں نے ان کے پاس جمع کروا دیا ٹھیک تو ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں ٹھیک ہے مین چیز ہوتی ہے سسٹم کا جاننا ٹھیک تو ان کی خدمات اس لیے حاصل کی جاتی ہیں تو آپ کے پاس وقت نہیں ہے وہ جائیں گے پھر ان کو سسٹم کا پتا ہے ان کو قانون کا پتا ہے ان کو شاید کا پتا ہے ہر چیز وہ تیار کر کے لے جائیں گے تو ان کی جو بنیادی خدمات ہیں وہ جائز ہے یعنی تو ان کا آپ کی جگہ کام کرنا کام بھی جائز ہے پھر ان کا وہ سب کام تیار کرنا فائل تیار کرنا ہے سب کام کرنا اس طور پر یہ جائز ہے ٹھیک اب سوال زمین یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کا جو کام کروائے گا تو وہ ہو سکتا ہے رشوت دے رہا ہو اگر تو رشوت دینا متعین ہو کہ نہیں یہ کام ایسا ہے رشوت کے بغیر ہوگا ہی نہیں ٹھیک ہے تو تو دیکھیں دوسرے کی خدمات حاصل کرنا بھی جائز نہیں ہوگا ٹھیک ہے پر اگر معاملہ ایسا ہے کہ بھئی یہ کام ہے اس کو لائن میں آپ نہیں کھڑا ہو سکتے یہ کھڑا ہوگا اب بالفر لائن میں نہیں کھڑا ہو رہا ٹھیک طریقہ موجود ہے کوئی اور طریقہ اپنا رہا ہے وہ اس کا میٹر ہوگا پھر ٹھیک ہے لیکن یہاں متعین نہیں ہے رشوت دینا صحیح ایسا نہیں ہے کہ جو کام آپ جس کے لیے بہ جہیں وہ رشوت دی ہی دی جائے گی اس کے لیے کام ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک جب ایسی صورتحال نہ ہو بلکہ وہ کام رشوت کے بغیر ہونے کا راستہ موجود ہو اسی اور آپ خدمات لے سکتے ہیں اس میں کوئی شریک کا بات نہیں ہے لیکن جب اصل مقصود یہ ہو کہ نہیں اس کے لائن ہے یہ جا کے پیسے دے گا اس کے ذریعے کم جائیں گے رشوت ہی کی دائگی مقصود ہو جی اور پھر جداغانہ معاملہ ہو جائے گا انم الامور بالمقاصد ٹھیک یہ مقاصد پر جو ہے وہ حلال و حرام کا دار ودار ہے ٹھیک مختصر اگلا سوال یہ کہ آج کل ہمارے باب بابول کراچی میں بالخصوص اور رہا ہے انٹرنیشنلی چلی رہا کہ پانی کی خرید و فروخت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے پہلے تو باقاعدہ بوتلوں وغیرہ میں آتا تھا اور اب جو ہے وہ یہ ہو گیا کہ دکانیں وغیرہ اس کے فلٹر پلانٹ لگا کے بنا دی گئی ہیں تو پانی کی خرید و فوت بڑھ گئی. کیا یہ جائز بلا شبہ جائز ہے پانی جو ہے وہ ایک مال ہے ٹھیک ہے پانی کے مال ہونے اور ملکیت کے حاصل ہونے پر ہمارے فقہ صدیوں سے لکھتے ہوئے آ رہے ہیں مثال کے طور پر نہر کا جو پانی ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے سرکاری پانی ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن کسی نے جگ بھر لیا جگ کے اندر آ گیا یہ رہے گا ٹھیک تو یوں پانی کے تعلق سے تو امام اہل سنت دلت نو کا ایک رسالا ہے نابالغ کے حکام بیان ہوئے خاص طور پر پانی کے بحث میں آپ نے بیان فرمایا ہے کہاں نا بالغ کی ملکیت پانی ہو جائے گا کہاں نہیں ہوگا تو ملکیت کا مطلب کیا ہوا کہ وہ چیز مال ہے قابل اور جب مال ہے تو قابل فروخت بھی ہے ٹھیک لیکن دیگر اموال کی طرح یہاں بھی حلال و حرام کا خیال رکھنا ہوگا پتا چلا کہ آپ جو لیبر لگا رہے ہیں وہ پانی اسمار کا ہی ٹھیک ہے تو جو عمومی ضابطے ہیں ان کا خیال رکھنا پڑے گا تجارت کے اختجائز ہونے کے لیے جو عمومی ضابطے ہیں ان کے لحاظ رکھنا ہوگا مدنی چینل کے ناظرین آج آپ نے احکام تجارت کی اپیسوڈ دیکھی دیکھی اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ ان شاء اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد صلی اللہ تعالی علیہ و